سامعین کرام آج ہم شروع کرتے ہیں صورت الدہ تو صورت الدہ ایک مدنی صورت ہے اس کے آیات ہیں اکتیس اور رکو ہیں دو تو شروع کرتے ہیں اسم اللہ ہر الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے یقینا ہر انسان پر زمانے سے ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شہ نہ تھا بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں چنانچہ ہم نے اس کو سننے دیکھنے والا بنا دیا ان شک ہم نے اسے رستے کی ہدایت دی خواہ شکر گزار بنے یا نا بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے ان شروب بے شک نیک لوگ ایسے جام سے پیئیں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی بِهَا عِبَادُ وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور جدھر چاہیں گے اس کی شاخیں نکال لے جائیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس کے مدنی اور مکی ہونے میں اختلاف ہے جمہور اسے مدنی قرار دیتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ آخری دس آیات مکی ہیں باقی سب مدنی بہوالِ فتح القدیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے بہوالۂ صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو اناسی اس صورت کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے پھر حل بیمانہ قد ہے جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے ال انسان سے مراد بعض کے نزدیک ابوالبشر یعنی انسان اول حضرت آدم علیہ السلام ہے اور حین ایک وقت سے مراد روح پھونکنے جانے روح پھونکے جانے سے پہلے کا زمانہ ہے جو چالیس سال ہے اور اکثر مفسرین کے نزدیک الانسان انسان لفظ بطور جنس کے استعمال ہوا ہے اور حین ان سے مراد حمل یعنی رحم مادر کی مدت ہے جس میں وہ قابل ذکر چیز نہیں ہوتا اس میں گویا انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک پیکر حسن و جمال کی صورت میں جب باہر آتا ہے تو رب کے سامنے اکڑتا اور اتراتا ہے اسے اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے کہ میں تو وہی وہ ہوں جب میں عالم نیست میں تھا تو مجھے کون جانتا تھا پھر ملے جلے کا مطلب مرد اور عورت دونوں کے پانی کا ملنا اور پھر ان کا مختلف اطوار سے گزرنا ہے پیدا کرنے کا مقصد انسان کی آزمائش ہے لیے سور ملک آیت نمبر دو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون آ میں اچھا ہے پھر یعنی اسے سماعت اور بصارت کی قوتیں عطا کی تاکہ وہ سب کچھ دیکھ اور سن سکے اور اس کے بعد اطاط یا معصیت دونوں راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکے پھر یعنی مذکورہ قوتوں اور صلاحیتوں کے علاوہ ہم نے خود بھی انبیاء علیہم السلام اپنی کتابوں اور دائان حق کے ذریعے سے صحیح رستے کو بیان اور واضح کر دیا ہے اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اطاعت الہی کا رستہ اختیار کر کے شکر گزار بندہ بن جائے یا معصیت کا رستہ اختیار کر کے اس کا ناشکرہ بن جائے جیسے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل النس یغدو فبنف فمو او اُمتقوا مطلب ہر شخص صبح کو اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے پس اسے ہلاک کر دیتا ہے یا اسے آزاد کر لیتا ہے بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر 223 یعنی اپنے عمل و قصب کے ذریعے سے ہلاک یا آزاد کراتا ہے اگر شر کمائے گا تو اپنے نفس کو ہلاک اور خیر کمائے گا تو نفس کو آزاد کرا لے گا پھر یہ اللہ کی دی ہوئی آزادی کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے پھر اشقیا بدبختوں کے مقابلے میں یہ سعادہ نیک بختوں کا ذکر ہے سن اس جام کو کہتے ہیں جو بھرا ہوا ہو اور چھلک رہا ہو کیفوراً ٹھنڈی اور ایک مخصوص خوشبو کی حامل ہوتی ہے اس کی آمیزش سے شراب کا ذائقہ دو عادشہ اور اس کی خوشبو مشام جان کو معطر کرنے والی ہو جائے گی پھر یعنی یہ کافور ملی شراب دو چار سراہیوں یا مٹکوں میں نہیں ہوگی بلکہ بلکہ اس کا چشمہ ہوگا یعنی یہ ختم ہونے والی نہیں ہوگی یعنی اس کو جدھر چاہیں گے موڑ لیں گے اپنے محلات و منازل میں اپنی مجلسوں اور بیٹھکوں میں اور باہر میدانوں اور تفریح گاہوں میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں <تصفیح> <تصفیح> وہ <تصفیح> <تصفیح> اپنی نظریں پوری کرتے اور اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی رو اور وہ کھانا اس کی محبت کے باوجود اور وہ کھانا اس کی محبت کے باوجود مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اور کہتے ہیں ہم بس اور کہتے ہیں بس ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں ہم تم سے جزا اور شکر گزاری نہیں چاہتے خوف ہم اپنے رب سے چہرے بگاڑ دینے والے نہایت سخت دن کا خوف کھاتے ہیں فوقاهم پھر اللہ نے انہیں اس دن کے شر مطلب عذاب سے بچا لیا اور تازگی اور سرور سے نوازا جز اور ان کے صبر کے عوض انہیں جنت اور ریشمی لباس کا بدلہ عطا فرمایا متق لا ہے شم شمسا ولا ہے وہ جنت میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں نہ دھوپ دیکھیں گے اور نہ شدید سردی وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا اور اس جنت کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے پھلوں کے گچھے ان کے تابع فرمان بنا دیے جائیں گے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے شیشے بھی چاندی کی قسم کے ساقی انہیں ٹھیک اندازے سے بھریں گے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأسًا اور وہاں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی ملاوٹ ہوگی اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں نظر بھی مانتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے اور پھر اسے پورا کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نظر کا پورا کرنا بھی ضروری ہے بشرط یہ کہ معصیت کی نہ ہو چنانچہ حدیث میں ہے جس شخص کی یا جس جس شخص نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے اور جس نے معصیت الہی کی نظر مانی ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی فرمانی نہ کرے اسے پورا نہ کرے بوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر 6696 پھر یعنی اس دن سے ڈرتے ہوئے محرمات اور معصیات کا ارتقاب نہیں کرتے برائی پھیل جانے کا مطلب ہے کہ اس روز اللہ کی گرفت سے صرف وہی وہ بچے گا جسے اللہ اپنے دامن افو و رحمت میں ڈھانپ لے گا باقی سب اس روز کی شر کی لپیٹ میں ہوں گے باقی سب اس روز کے شر کی لپیٹ میں ہوں گے پھر یا پیغام کی محبت کے باوجود وہ اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں قیدی اگر غیر مسلم ہو تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کی تائید ہے تاکید ہے جیسے جنگ بدر کے کافر قیدیوں کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کی تکریم کرو چنانچہ صحابہ پہلے ان کو کھانا کھلاتے خود بعد میں کھاتے بہوالے تفسیر ابن کثیر اسی طرح غلام اور نوکر چاکر بھی اسی ذیل میں آتے ہیں جن کے ساتھ حسن سلو کی تاکید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہی تھی کہ نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا بہوالے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اٹھانوے پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کم ترین و معنی طویل کے کیے ہیں ابوسن سخت یعنی وہ دن نہایت سخت ہوگا اور سختیوں اور ہولناکیوں کی وجہ سے کافروں پر بڑا لمبا ہوگا حوالۂ تفسیر ابن کثیر پھر جیسا کہ وہ اس کے شر سے ڈرتے تھے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرتے تھے پھر تازگی چہروں پر ہوگی اور خوشی دلوں میں جب انسان کا دل مسرت سے لبریز ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بھی مسرت سے گلنار ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح روشن ہوتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے بحوال صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھارہ وہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو پھر صبر کا مطلب ہے دین کی راہ میں جو تکلیفیں آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اللہ کی اطاعت میں نفس کی خواہشات اور لذت کو قربان کرنا اور معصیتوں سے اجتناب کرنا پھر ضمحری راہ سخت جاڑے سخت جاڑے کو کہتے ہیں مطلب ہے کہ وہاں ہمیشہ ایک ہی موسم رہے گا اور وہ ہے موسم بہار نہ سخت گرمی اور نہ کڑاکے کی سردی گو وہاں سورج کی حرارت نہیں ہوگی اس کے باوجود درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے یا مطلب ہے کہ ان کی شاخیں ان کے قریب ہوں گی پھر یعنی درختوں کے پھل گوش بر برآواز فرما بردار کی طرح انسان کا جب کھانے کو جی چاہے گا تو وہ جھک کر اتنے قریب ہو جائیں گے کہ بیٹھے لیٹے بھی انہیں توڑ لے بحوالۂ تفصیل بھی نکسی پھر یعنی خادم انہیں لے کر جنتیوں کے درمیان پھریں گے پھر یعنی یہ برتن اور آب خورے چاندی اور شیشے سے بنے ہوں گے نہایت نفیس اور نازک گویا یہ صنعت ایسی ہے کہ جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ہے پھر یعنی ان میں شراب ایسے اندازے سے ڈالی گئی ہوگی کہ جس سے وہ سیراب بھی ہو جائیں تشنگی محسوس نہ کریں اور برتنوں اور جاموں میں بھی زائد نہ بچی رہے مہمان نوازی کے اس طریقے میں بھی مہمانوں کی عزت آ افزائی ہی کا اہتمام ہے پھر زنجبیلا مطلب سوٹ خشك ادرک کو کہتے ہیں یہ گرم ہوتی ہے اس کی آمیزش سے ایک خوشگوار تلخی پیدا ہو جاتی ہے علاوہ زی عربوں کی یہ مرغوب چیز ہے چنانچہ ان کے قہوہ میں چنانچہ ان کے قہوے میں بھی زنجبیل شامل ہوتی ہے مطلب ہے کہ جنت میں ایک وہ شراب ہوگی جو ٹھنڈی ہوگی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی اور دوسری شراب گرم جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی پھر اللہ تعیٰ فرماتے ہیں عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّا یہ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کا نام دیا گیا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِم وِلدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا حَسِبتَهُمْ لُؤْلُؤً اور ان کی خدمت میں صدا نو خیز ہی رہنے والے لڑکے پھرتے ہوں گے جب تو انہیں دیکھے گا جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے گا وا اذا رايت ثم واذا رايت ثم رايت اور جب تو وہاں کسی بھی طرف دیکھے گا تو نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھے گا استب رقوں ان کے تن پر باریک سبز اور دبیز ریشم کے کپڑے مطلب لباس ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب انہیں شراب تہور پلائے گا ان, ان كان لكم جزاء سعیكم کہا جائے گا بلا شبہ یہ تمہاری جزا ہے اور تمہاری سائی قابل قدر ہے یقیناً ہم ہی نے آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے فصبر لحکم ربك ولا تطع منهم چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لئے سبر کیجئے اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کی اطاعت نہ کیجئے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَتًا وَأَصِيلًا اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا اور کچھ حصہ رات میں اس کے لیے سجدے کیجئے اور رات گئے تک اور رات گئے تک اس کی تصبیح کیجیے انقیلا بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں یا دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور بھاری دن مطلب قیامت کو پسے پشت ڈالتے ہیں نحن قلقناہم وشددنا اسرہم و اذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا ہم ہی نے انہیں تخلیق کیا اور ان کے جوڑ مضبوط کیے اور جب ہم چاہیں بدل کر ان جیسے اور لوگ لے آئیں ان بے شک یہ ایک نصیحت ہے پھر جو چاہے اپنے رب کی طرف پہچاننے والی راہ اختیار کر لے ع اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے بے شک اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے يدخل من والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کیا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی اس شراب زنجبیل کی بھی نہر ہوگی جسے سلسبیلا کہا جاتا ہے پھر شراب کے اوصاف بیان کرنے کے بعد شراب کے اوصاف بیان کرنے کے بعد ساقیوں کا وصف بیان کیا جا رہا ہے ہمیشہ رہیں گے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جنتیوں کی طرح ان خادموں کو بھی موت نہیں آئے گی دوسرا یہ کہ ان کا بچپن اور ان کی رہنائی ہمیشہ برقرار رہے گی وہ نہ بوڑھے ہوں گے نہ ان کا حسن و جمال متغیر ہوگا پھر حسن و صفائی اور تازگی و شادابی میں وہ موتیوں کی طرح ہوں گے بکھرے ہوئے کا مطلب خدمت کے لیے ہر طرف پھیلے ہوئے اور نہایت تیزی سے مصروف خدمت ہوں گے پھر فیم ظرف مکان ہے وہ ادار تسم ای ہنیک کا یعنی وہاں جنت میں جہاں کہیں بھی دیکھو گے پھر سن دوسن باریک ریشمی لباس اور استبرقن موٹا ریشم پھر جیسے ایک زمانے میں بادشاہ سردار اور ممتاز قسم کے لوگ پہنا کرتے تھے یعنی ایک ہی مرتبہ نازل کرنے کی بجائے حسب ضرورت و اقتضاء مختلف اوقات میں نازل کیا اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے یہ تیرا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے جیسا کہ مشرقین دعویٰ کرتے ہیں پھر یعنی اس کی فیصلے کا انتظار کر وہ تیری مدد میں کچھ تاخیر کر رہا ہے تو اس میں اس کی حکمت ہے یعنی اس کے فیصلے کا انتظار کر وہ تیری مدد میں کچھ تاخیر کر رہا ہے تو اس میں اس کی حکمت ہے اس لیے صبر اور حوصلے کی ضرورت ہے پھر یعنی اگر یہ تجھے اللہ کے نازل کرد احکام سے روکیں تو ان کا کہنا نہ مان بلکہ تبلیغ و دعوت کا کام جاری رکھ اور اللہ پر بھروسہ رکھ وہ لوگوں سے تیری حفاظت فرمائے گا فاجر جو افعال میں اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو یا کفر میں حد سے بڑھ جانے والا ہو بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ولید ابن مغیرہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اس کام سے بعض آ جا ہم تجھے تیرے کہنے کے مطابق دولت مہیا کر دیتے ہیں اور عرب کی جس عورت سے تو شادی کرنا چاہے ہم تیری شادی کرا دیتے ہیں بہوالے فتح القدیر پھر صبح و شام سے مراد ہے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کر یا صبح سے مراد فجر کی نماز اور شام سے عصر کی نماز ہے پھر رات کو سجدہ کر سے بعض نے مغرب و عشا کی نمازیں مراد دی ہیں اور تسبیح کا مطلب جو باتیں اللہ کے لائق نہیں ہیں ان سے اس کی پاکیزگی بیان کر بعض کے نزدیک اس سے رات کی نفلی نماز یعنی تہجد ہے امر ندب و استحباب کے لیے ہے پھر یعنی یہ کفار مکہ اور ان جیسے دوسرے لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اور ساری توجہ اسی پر ہے پھر یعنی قیامت کو اس کی شدتوں اور ہولناکیوں کی وجہ سے اسے بھاری دن کہا اور چھوڑنے کا مطلب ہے کہ اس کے لیے تیاری نہیں کرتے اور اس کی پرواہ نہیں کرتے پھر یعنی ان کی پیدائش کو مضبوط بنایا یا یعنی ان کے جوڑوں کو رگوں اور پٹھوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا ہے پھر یعنی ان کو ہلاک کر کے ان کی جگہ کسی اور قوم کو پیدا کر دیں یا یعنی اس سے مطلب قیامت کے دن دوبارہ پیدائش ہے پھر یعنی اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے پھر یعنی تم میں سے کوئی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت کی راہ پر لگا لے اپنے لیے کسی نفع کو جاری کر لے ہاں اگر اللہ چاہے تو ایسا ممکن ہے اس کی مشیت کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے البتہ صحیح قصد و نیت پر وہ اجر ضرور عطا فرماتا ہے انبن نیت و ان نمل کل نمر ان بحال صحیح بخاری حدیث نمبر ایک مطلب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ہر آدمی کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرے چونکہ وہ علیم و حکیم ہے اس لیے اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے بنا بری ہدایت اور گمراہی کے فیصلے بھی یوں ہی علل ٹپ نہیں ہو جاتے بلکہ جس کو ہدایت دی جاتی ہے وہ واقعی اس کا مستحق ہوتا ہے اور جس کے حصے میں گمراہی آتی ہے وہ حقیقتاً اسی لائق ہوتا ہے پھر وہ اس لیے منصوب ہے کہ اس سے پہلے زبو محزوف ہے سامعری کرام یہاں تک انتہا تک پہنچتی ہے اپنے صورت الدہت اور اب آغاز کرتے ہیں ہم صورت المرسلات کا تو سورت المرسلات ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں پچاس اور رکوع ہیں دو تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے ف لگاتار بھیجی گئی ہواؤں کی قسم فل آصف پھر تند و تیز چلتی طوفانی ہواؤں کی و نَ اور مینا برسانے بادل پھیلانے والی ہواؤں کی قسم فیل پھر انہیں پھاڑ کر جدا جدا کرنے والی ہواؤں کی فیل ملکیت ذکر پھر ذکر اتارنے والے فرشتوں کی قسم غزل ضلع ختم کرنے یا ڈر سنانے کو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ صورت مکی ہے جیسا کہ بخاری و مسلم میں مروی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم منی یا مینا کے ایک غار میں تھے فرماتے ہیں کہ ہم مینا کے ایک غار میں تھے کہ آپ پر سر مرسلات کا نظول ہوا آپ اس کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں اسے آپ سے حاصل کر رہا تھا کہ اچانک ایک سانپ آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مار دو لیکن وہ تیزی سے غائب ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے شر سے اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 4930 و وہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2234 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ مغرب کی نماز میں بھی یہ صورت پڑھی ہے بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 763 و وہ صحیح مسلم حدیث نمبر 462 پھر اس مفہوم کے اعتبار سے غر کے معنی پے در پے ہوں گے بازنِ المرسلات سے فرشتے یا انبیاء مراد لیے ہیں اس صورت میں غر کے معنی وہی الہی یا احکام شریعت ہوں گے یہ مفعول لہو ہوگا اجنع غرفی یا منصوب بنزع الخافغی ہے یعنی بالعرف پھر یا فرشتے مراد ہیں جو بعض دفعہ ہواؤں کے عذاب کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں پھر یا ان فرشتوں کی قسم یا ان فرشتوں کی قسم جو بادلوں کو منتشر کرتے ہیں یا فضائے آسمانی میں اپنے پر پھیلاتے ہیں تاہم امام ابن کثیر اور امام طبری نے ان تینوں سے ہوائیں مراد لینے کو راجح قرار دیا ہے جیسا کہ ترجمے میں بھی اسی کو اختیار کیا گیا ہے یعنی ان فرشتوں کی قسم جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے فرق کرنے والے احکام لے کر اترتے ہیں یا مراد آیات قرآن ہیں جن سے حق و باطل اور حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے یا رسول مراد ہے جو وہی الہی کے ذریعے سے حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کرتے ہیں پھر جو اللہ کا کلام پیغمبروں کو پہنچاتے ہیں یا رسول مراد ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہیں اپنی امتوں کو پہنچاتے ہیں پھر دونوں مفعول لہو ہیں اجلی الدری او ان یعنی فرشتے وہی لے کر آتے ہیں تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے اور یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی اللہ کا پیغام ہی لے کر نہیں آیا یا مقصد ڈرانا ہے ان کو جو انکار یا کفر کرنے والے ہوں گے یا معنی ہے مومنوں کے لیے خوشخبری اور کافروں کے لیے ڈراوا امام شوقانی فرماتے ہیں کہ مرسلات عاصفات اور ناشرات سے مراد ہوائیں اور فارقات و سے فرشتے ہیں یہی بات راجے ہے